جزاک اللہ خیرہ امید ہے ان اللہ تبارک و وطا حال آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے جی جزاک اللہ آمین غیرہ بارہ دل میں مدینہ وغیرہ ہوں ان شاء اللہ تبارک و وطالیہ حسب معمول ہم دل سے قرآن دیں گے اور سورہ ابراہیم شریف کی آیت نمبر بائیس سے ہم نے درد کا آغاز کرنا ہے سورہ ابراہیم سپارہ تیرواں الحمد للہ رب المی وقص علی سید اما بعد فأعور من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول رسبا حبیب اللہ ربی اللہ اللہ وولانا محمد وبارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم تیرمہ سفارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر بائی وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق وواعدتكم وأخلقتكم وم چیڑک مسریخی مشرق مونیب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 ترجمے پر غور کیا جائے اور شیطان کی اس خباست پر غور کیا جائے اور بروزہ قیامت جو شیطان نے یہ کہنا ہے اللہ نے جو قرآن کا قرآن کا حصہ بنا دیا اس کے کلام کو ایک مسلمان کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے دیکھیے فرمایا کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا یعنی حساب سے فراغت ہو جائے گی جنتی جنت کا اور دوزفی دوزخ کا حکم پا کر جنت دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ بدنصیب نصیب تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا تو وہ شیطان جواب میں یہ کہے گا ان اللہ وعد الحق بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا سچا ہوا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا نہ غزا نہ جنت نہ دوزخ وغیرہ وغیرہ وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا یعنی مراد یہ ہے کہ نہ میں نے تمہیں اپنی ابتباء پر مجبور کیا تھا یا یہ کہ میں نے اپنے وعدے پر تمہارے سامنے کوئی حجت و برہان پیش نہیں کی تھی تو اب مجھ پر لازم ہے میں نے تم سے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو وسوسے ڈال کر گمراہی کی طرف بلایا بس تجب تم لی تم نے میری بات مان لی بغیر حجت کے برہان کے تم میرے بہکانے میں آگئے باوجود اللہ نے تم سے وعدہ فرما دیا تھا کہ شیطان کے بہکانے میں نہ آنا اور اس کے رسول اس کی طرف سے دلائل لے کر تمہارے پاس آئے اور انہوں نے حجتیں پیش کی اور برحانیں قائم کی تو تم پر خود لازم تھا کہ تم ان کا اجتباع کرتے اور ان کے روشن دلائل اور ظاہر معجزات سے منہ نہ پھیرتے اور میری بات نہ مانتے اور میری طرف التفاق نہ کرتے مگر تم نے ایسا نہیں کیا ولوم ساکم خود اپنے اوپر الزام رکھو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا شریک سے مراد ہے یعنی اللہ کا اس کی عبادت میں تو شیطان کہتا ہے میں دشمن ہوں اور میری دشمن اظہار ہے اور دشمن سے خیر قاہی کی امید رکھنا ہی ہم آپ کا طرح تو میں ان سے سخت بیزار ہوں بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پاک پروردگار اجز و وجل شیطان کی خواصت کو یہاں پر جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ اگلی ایت مقدسه میں فرمایا گیا وعدو للذین امنوا وعملوا الصالحات جناتم تجری من تحتها الانہار انهار خالدین فیها باذن ربهم سلام اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ان میں رہے اپنے رب کے حکم سے اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے تو اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کافروں اور بدکاروں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے اور ابھی ساہد سے مومنوں اور نیکوکاروں کے احوال بیان فرما رہا ہے سولی ساہد نے بیان فرمایا کہ اللہ کی عزم سے ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی اور اللہ کی عزم سے ان کو نعمتیں ملنا بھی ان کے حق میں ایک نو کی تعظیم ہے اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو سلام کریں گے تو جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفات اور دنیا کی حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں اور دردوں اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے اور دنیا کے فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے چنچے آئے سمپر چوبیس پچیس اور چھبیس علم طار کئی فا مثلاً وفر وفرا کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخ آسمان میں ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ اور زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا اب اسے کوئی قیام نہیں ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرما لیں پھر چند باتیں تفصیلی نکات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں فرمایا گیا کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ آباد کی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخ ہیں آسمان میں ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ یہ جی زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا اب اسے کوئی قیام نہیں تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور کفار کی مثالیں بیان فرمائی ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کلیمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ اور شجرائے طیبہ سے مراد مومن ہے اور حضرت مجاہد اور اکریمہ نے کہا کہ شجراء سے مراد کھجور کا درخت ہے اور اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ مومن کے قلب میں کلیمے کی جڑ ہے اور وہ ایمان ہے جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن کے سینے میں راسخ ہوتا ہے اور جس طرح کھجور کی شاخیں اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور اللہ تعالی جو ان نیک اعمال پر ثواب عطا فرماتا ہے اس کو کھجور کے پھلوں کے ساتھ تشبیح دی ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں ایمان اس کی جڑیں ہیں نماز اس کی اصل ہے زکوات اس کی شاخیں ہیں روزے اس کے پتے ہیں اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اس کی رویدگی ہے اچھے اخلاق بھی اس کے پتے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا اس کا پھل ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیح دی کیونکہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں ثابت ہوتی ہیں اس طرح ایمان مومن کے دل میں ثابت ہوتا ہے اور جس طرح کھجور کے پتے آسمان کی جانب ہوتے ہیں اسی طرح مومن کے نیک امال کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور جس طرح کھجور کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے کبھی تازہ کبھی خشک چھواروں کی صورت میں اسی طرح مومن کامل کا ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے اس کا بولنا اس کا خاموش رہنا اس کا چلنا پھرنا اس کا کھانا پینا اور اس کی خالص عبادات اور عبادات میں تقویت اور تازگی حاصل کرنے کے لیے اس کا سونا غرض یہ کہ اس کا ہر وقت ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے پھر جس طرح کھجور کی کوئی چیز ضائع اور بیکار نہیں ہوتی کھجور کے تنے کے شہتیر بن جاتے ہیں اس کا پھل تازہ اور خشک ہر حال میں کھایا جاتا ہے اس کے پتوں کی چٹائیاں پنکھے ٹوپیاں چنگیریاں بن جاتی ہیں اسی طرح مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اس کا ہر حال موجب ثواب ہے اس کو اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اس کا شکر کرتا ہے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے حضور کے درخت میں ایک ایسا وقف بھی ہے جو اور کسی درخت میں نہیں ہے اور وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنا حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام کے فراق سے خجور کا درخت چیخیں مار کر رونے لگا تھا حدیث میں ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت خجور کے شہتیروں سے بنی ہوئی تھی نبی پاک علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے تو خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس ممبر پر بیٹھ گئے اس وقت ہم نے اس خجور کے ستون کی اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح بچے والی اونٹنی بچے کے فراق میں روتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس خجور کے ستون پر ہاتھ رکھا تو وہ پرسکون ہو گیا اسی طرح مومن کا حال یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والد اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب بنا ہو جاؤں سبحان اللہ سنا ناپاک اور ناپاک درخت کا مسکاح یہ جو فرمایا گیا کہ گندی بات کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا اب اسے کوئی قیام نہیں تو ناپاک کلمے سے مراد شرک ہے ناپاک درخت سے مراد حمزل ہے یعنی اندرائن یہ بہت کڑوے پھل کا درخت ہے حضرت انص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے روایت کیا کہ اس سے مراد حمزلہ ہے اور حضرت انس اور حضرت مجاہد کا بھی یہی قول ہے تو اور بھی اس سے متعلق کئی مطلب تفاصیر ہیں جو کہ مفسرین نے بیان فرمائی تو کافر کو اس ناپاک درخت کے ساتھ تشویش دی گئی ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اوپر لے جایا جاتا ہے نہ اس کی کوئی نیک اور تاخیزہ بات ہوتی ہے اور نہ اس کے قول کی کوئی صحیح بنیاد ہوتی ہے تو امام راضی علیہ رحمان نے شجرۂ کی تفسیر میں یہ کہا ہے کبھی کسی درخت کا پھل بہت بدبودار ہوتا ہے اور وہ اس اعتبار سے خدیس ہوتا ہے اور کبھی وہ بہت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے خدیس ہوتا ہے کبھی اس کی صورت کبھی ہوتی ہے اور کبھی اس کی تاثیرات بہت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں تو اس لیے یہ مثال قاخر سے ایسے پیڑ سے دی گئی میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئی نمبر ستائیس يصدق الله الذين آمنوا بالقول في اللہ, اللہ, ما اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے تو اس سے پہلے اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کلمائے طیبہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہوتی ہے اور کلمہ خبیثہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل ثابت نہیں ہوتی اور کلمہ خبیثہ کے حاملین کے لیے ثبات اور قرار نہیں ہوتا اور کلمہ طیبہ کے حاملین کے لیے ثبات اور قرار ہوتا ہے اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کلمہ طیبہ کے حاملین کا قول دنیا اور آخرت میں ثابت ہوتا ہے دنیا میں ثبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو کلمہ تجزہ اور ان کے تقاضوں پر ثابت قدم رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے نئے کاموں پر تعریف و توسین ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ ان کو ان کے نئے کاموں پر بہت زیادہ ازر ادا فرماتا ہے اور جس طرح دنیا میں وہ کلمہ تجیبہ پر قائم تھے اللہ ان کو قبر اور حشر میں بھی کلمہ تجہ جو ہے وہ قائم رکھتا ہے سناچے میرا پاک پر و کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا جہنما القرار وہ جو دور ہے اس کے اندر جائیں گے اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ وجہ ہی اندا دلو انسدیلی اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے اس کی راہ سے بہکا دیں تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے یہ آئے پہلے مکہ کے متعلق نازل ہوئی اللہ نے ان کو متعدد نعمتیں عطا فرمائی ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائی اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا کی ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ان کے کعبے کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ بنا دیا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی اور ایمان لانے کی بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو دار البوار میں پہنچا دیا جس سے مراد تباہی اور ہلاکت کا گھر ہے جس چیز میں زیادہ کھوٹ ہو اس کو بوار کہتے ہیں اور کسی چیز میں زیادہ کھوٹ کا پایا جانا اس کے فساد اور ہلاکت کا, ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اللہ اکبر طبیرہ تو اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ بیان کی کہ یہ خود بھی شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کر کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے خود ہی جہنم میں خود ہی جہنم خریدتے ہیں آیت نمبر اکتیس ارشاد فرمایا گیا کل عبادی اللہ امانو یقیم الصلاة و ینفقو مما رزقناہم فرمت من قبل ان فیه ولا خلال میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کی نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں, خ... راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا غریب ہوگی نہ یا رانا اللہ کبھی دیکھیے شاہد میں فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے مراد کیا ہے کہ بتوں کو اس کا شریک کیا کہ اس کی راہ بےکار ہے قل تم فرماؤ یعنی اے محبوب ان کفار سے فرماؤ کہ تھوڑے دن دنیا کی خواہشات کو برت لیں تمہارا انجام آگ ہے یعنی آخرت میں تمہارا انجام جو ہے وہ آگ ہے تو اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے بطور تہدید کفار سے یہ فرمایا تھا کہ تم دنیا کا عارضی نفع اٹھا لو اور پھر انجام کار تم نے دو کی طرف لوٹنا ہے اور اس آیت میں مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا کے عارضی نفع سے سر سرپ نظر کریں اور اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں نفس کے ساتھ جہاد سے مراد ہے بدن کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی عبادت کریں تو اس کے لئے فرمایا اب ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور مال سے جہاد سے مراد ہے مالی عبادات کرنا اس کے لیے فرمایا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں سنا چاہیے آیت نمبر 32, 33 اور 34 تین آئتیں تلاوت کر رہا ہوں اللہ اللذی خلق السماوات والارض وانزل من السمائی ما انفا اخرج بہی من السمرات رزقا لکم وصخر لکم الفلق لتجریہ فی البحر بی في فی البحر بی امری ہی وصخر لکم, لکم الانہار شرجمہ کنزلیمان اللہ ہے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا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 وہ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ کل تَعُدُّوا کا التمن لَا ان کا سوہا انسان اللہ اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا لیا اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے بے شک آدمی بڑا ظالم نا شکرا ہے تو یہ تین آئےتے ہیں جو کہ ہم نے تلاوت کی دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے یعنی انسان پر اللہ تعالی کی نعمتوں کا لامحدود اور لامتنا ہی سلسلہ ہے دیکھیے جب ہم ایک لکمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اس لکمے کو بنانے سے پہلے اور اس لقمے کو بنانے کے بعد نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے لکما بنانے سے پہلے کی نعمتوں کی تفصیل یہ ہے کہ یہ لکما ہم روٹی اور سالن سے بناتے ہیں روٹی گندم کے آٹے سے بنتی ہے سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ بھی گاس اور پتے وغیرہ کھا کر نشو و نما پاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ روٹی اور سالن کا حصول زمین کی زرعی پیداوار پر موقوف ہے اور زمین کی پیداوار زمین اور آسمان پر موقف کیونکہ اناج اور سبزیوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے اس میں ذائقے کے لیے چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے ہَاؤں کی ضرورت ہے بادلوں اور بارش کی ضرورت ہے دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے کیونکہ سمندروں سے بُخار اٹھتے ہیں تو بادل بنتے ہیں بادل بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے زمین آسمان سورج چاند ستارے بادل سمندر دریا بارشیں اور ہوائیں اناج اور سبزیوں کی روئیدگی اس ایک لکمے میں یہ سب چیزیں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ان میں سے ایک چیز بنا ہو تو فصلوں سے زرعی پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی پھر گندم کو پیسنے کے لیے اور صابن پکانے کے لیے لوہے کی مشینوں تانبے کے برتنوں اور ایندھن کی ضرورت ہے تو اللہ نے زمین میں تانبے پیتل لوہے کے معدنیات رکھے اور ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا جنگلات میں درخت اگائے غور کیجئے اگر ان میں سے ایک، کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم ایک لکمہ بنا نہیں سکتے یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق لکمے کو منہ میں رکھنے سے پہلے ہے پھر جب لکمے کو منہ میں رکھا تو اس لکمے سے لذت اندوزی کے لیے زبان میں کی پیدا کی زبان میں ایک لواب پیدا کیا جو لکمے کو ہزم کرنے میں معاون ہوتا ہے دانت بنائے جن سے ہم لکمے کو چباتے ہیں پھر اس لکمے کو حلق سے اتارنے کے بعد ہمارا اختیاری عمل ختم ہو جاتا ہے اب اس رقمے کو ہزم کرنے کے لیے ہمارے جو اغا کام کرتے ہیں میگا اس لکمے کو پیستا ہے جگر اس سے خون بناتا ہے اس کا فضلہ انتڑیوں اور مسانے میں چلا جاتا ہے ہمارے تمام جسم اور جسمانی اعضا کی نشو نما اسی لکمے سے ہوتی ہے آنکھ ناک کان ہاتھ اور پیر سب کو اسی سے غذا حاصل ہوتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے یہ سارے اعضا پروان چڑھتے رہتے ہیں اسی سے چربی بنتی ہے اسی سے گوشت بنتا ہے اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں اسی سے خون بنتا ہے سبحان, سبحان ہے وہ ذات جس نے ایک لکمے سے رنگا رنگ چیزیں بنا دی ہم لکما کھا کر اٹھ جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس ایک لکمے کے دامن سے غیر متن ہی نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں ہم اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں نہ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں لکما تو بڑی چیز ہے ہم تو ایک سانس لینے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ نے فضاؤں میں ہواؤں کے سمندر رواں دوا کیے ہوئے ہیں اگر وہ یہ ہوا پیدا نہ کرتا تو ہم کیسے سانس لے سکتے تھے سانس لینے کے لیے منہ ناک اور پھیپڑے بنائے یہ سب آگاہ نہ ہوتے تو ہم کیسے سانس لیتے ہم مکان بنا کر ان میں رہتے ہیں گرمی سردی اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں مکان بنانے کے لیے جس سامان اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس میں کتنی چیزوں کا رول ہے اگر اللہ درختوں کو نہ پیدا کرتا لوہے کو نہ پیدا کرتا بجری چورنے پتھروں کو نہ پیدا کرتا وہ ذرائع پیدا نہ کرتا جن سے بجلی حاصل ہوتی ہے اور مشینیں بنتی ہیں تو مکان کیسے بنتا یہی حال لباس کا ہے کتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے نتیجے میں لباس حاصل ہوتا ہے ہمیں جو چھت کا سایہ میسر ہے ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں ان سب کے ساتھ غیر متناہی نعمتیں وابستہ ہیں اگر ہم کسی ایک چیز کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے اللہ اکبر کبھی تو یہاں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے کہ کوئی ہے کہ جو ہماری نعمتوں کو شمار کر سکے اللہ اکبر آیت نمبر تینتیس اور چھتیس ابراہیم بلدن ابو دل اف نام اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا ربی انفیرم مینا منفا منی بس راشن اے میرے رب بے شک شکو نے بہت لوگ بہکا دیے تو جس نے تیرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ آیات سابقہ میں دلائل سے یہ بات واضح کہ اللہ ہی اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے تو اس آئس میں اس کے مناسب یہ ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پرستش کا انکار فرمایا انہوں نے اللہ سے دو چیزوں کی دعا کی ایک یہ کہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور دوسری یہ کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھے اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے لیکن ان کی یہ دعا تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ عبد الملک کے دورے خلافت بہتر ہجری میں حجاج بن یوسف نے کعبے پر منجینی سے پتھر برسائے کعبے کے پردے جلائے گئے تو جواب یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا مقصد کعبے کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو شکست دینا تھا کابے کو بے تب نقصان پہنچا اور کرامتا نے تین سو سترہ ہجری میں مکہ میں لوٹ مار کی کابے پر حملہ کیا سینکڑوں حجاج کو قتل کیا حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے جس کو بائیس سال بعد واپس کیا امام راضی نے اس سوال کے حسب سہل جواب دیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کی تھی اور مقصد یہ تھا کہ اس شہر کو ویران ہونے سے محفوظ رکھ اس شہر والوں کو محفوظ رکھ مکہ امن والا شہر ہے مراد یہ ہے کہ جو خوف زدہ شخص مکے میں داخل ہوتا ہے وہ معمون ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے شدید مخالفت اور دشمنی کے باوجود جب مکہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے شہر سے معمون ہو جاتے ہیں اسی طرح جنگلی جانور جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو انسانوں سے نہیں باغتے اور مکے کی حدود سے باہر وہ انسانوں سے باغتے ہیں سبحان اللہ صلاح تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ و سلام کی دعا کا ذکر فرمایا اور پھر میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے آئت نمبر سینتیس اڑتیس اور انتالیس تین آئتیں تلاوت کر رہا ہوں ربنت محرمات من من میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی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 اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں الحمد <سلام> لی ہل وی اسماعیل و اسحاق ان دعاق سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے سبحان اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غیر آباد وادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا معاملہ یہاں پر یہی ہے شہر مکہ کیونکہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر وہاں چلے گئے جبکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا تو لہذا اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ متعدد مرتبہ اس موضوع پر ہم بیان کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر یہاں پر جو ہے وہ فرمایا ہے کہ کس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا حضرت خلیل علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں نہایت لطیف پیرائے میں اللہ سے دعا کی ہے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو ہماری ضروریات سے آگاہ ہے ہم اواقب امور پر مطلع نہیں ہیں اور تو ہی خوب جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں مبین ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں مضر ہے تو تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہو اور ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھ جو ہمارے حق میں مضر ہو کیونکہ آسمان و زمین کی ہر ظاہر اور مخفی چیز کو تو جاننے والا ہے اور تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو قرآن کی سلاوت میں میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے کے مشغول رکھا میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں اور اللہ کے کلام کی باقی کلاموں پر اس طرح فضیلت جس طرح اللہ کی مخلوق پر فضیلت ہے دیکھیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاف عطا فرمائے اور بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے تو اساس میں بھی یہ رہنمائی ہے کہ اللہ کی حمد و نہ کرنی چاہیے باقی رہا کہ حضرت اسماعیل ماہیب والی صحاف علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی تھی کافی تھی نبے سال سے اوپر عمر اور کئی اس میں اقوال ہی ہیں بلکہ حضرت صحاف علیہ السلام کی مطلب ولادت کے وقت غالباً سو سے زیادہ عمر تو حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش لے بلکہ پورے عظم کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا سنا ایک بہت مشہور دعا ہے آئس نمبر چالیس اور اکتالیس کی تلاوت کر رہا ہوں ربنی مخی رب, اے رب, اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دق حساب قائم ہوگا یہ ہے ترجمہ کنزولی مان اپنے لیے نماز قائم کرنے والا اور اپنی اولاد سے متعلق دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ بعض کی نسبت تو آپ کو بھی اعلام الہی معلوم تھا کہ کافر ہوں گے اس لیے بعض ضروریت کے واسطے نمازوں کی پابندی و محافظت کی دعا کی سب کے لیے نہیں تھی کیونکہ آپ کو اللہ کے بتائے سے علم تھا کہ بعض قابر ہو جائیں گے پھر کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بشرط ایمان یا ماں باپ سے حضرت آدم و حبا مراد ہیں اور جتنے بھی انبیاء ہیں ظاہر ان کے والدین مسلمان گزرے ہیں تو انہوں نے دعا کی اپنے والدین کے لیے تو یہ یہاں پر ذکر ہے اور بہت ہی زیادہ مطلب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کی دعائیں قرآن كیم کے اس حصے میں جمع ہیں اور اپنے والدین کے حقوق سے متعلق ان کے لیے دعا کرنے کا درس بھی مطلب اس میں موجود ہے اور پھر دیکھیں دعا نماز میں دعا مانگنے کے آداب اگر اس معاملے پر آپ غور فرمائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جی دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا اور اے میرے رقط قیامت کے دن میری مقرر فرما میرے والدین کی اور تمام مومنین کی اکثر اور بیشتر مسلمان اپنی نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں تو علامہ حسقفی نے کہا کہ نماز میں اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے استاد کے لیے اور مومنین اساتذہ کے لیے اور مومنین کے لیے دعا کریں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مومنین کی قید سے کفار سے احتراج کر لیا کیونکہ کافروں کے لیے مفرد کی دعا کرنا جائز نہیں ہے تو مومنین کے لیے دعا کی جائے گی اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا بہرحال کی جائے میرا پاک پروردگار عز و جل فرما رہا ہے سڑتالیس اور وَلَا اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے جن کے لیے جس میں آخلی رہ جائیں گی محت مفید بے شک دوڑنے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں اور ان کے دلوں میں کچھ سقت نہ ہوگی تو اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے پھر یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی, تھی کہ اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھے اور ان کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ادا فرمائے آخرت نے ان کی ان کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور چونکہ طلب مغفرت کے ضمن میں یہ مطلوب آگیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اس لیے اللہ نے قیامت پر دلیل قائم فرمائی اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا مقصود اس بات پر تم ہے کہ اگر اللہ کے مظلوم سے ظالم کا انتقام نہ لے تو لازم آئے گا یا تو اللہ کا ظالم کے ظلم سے لا علم ہے یا اس سے انتقام لینے سے عاجز اور یا اس کے ظلم پر راضی اور جب کہ یہ تمام امور اللہ پر محال ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایک دن تمام انسان یہ جہان اور اس کی تمام چیزیں فنا کر دی جائیں گی اور ان تمام چیزوں کا فنا ہو جانا بھی قیامت ہے اس کے بعد حشر اور روز حساب قائم ہوگا اور ظالم کو اس کے ظلم پر سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جو ہے وہ سزا دی جائے گی مظلومیت پر جو ہے وہ جزا دی جائے گی چنانچہ آیت نمبر چوالیس اور پینتالیس میرا رب ارشاد فرما رہا ہے سَ يَوْمَ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مولت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں تو کیا تم پہلے اس قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں وَسَقًا وَسَقًا تُم سی للذین بِهِم <الْأَمْطال> اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا یہ دعیتے ہیں ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیلی نکات ساتھ ہی ارج کرتا ہوں فرمایا لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ کون سے دن سے یعنی کفار کو قیامت کے دن کا خوف دلاؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے یعنی کافر اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے یعنی دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم تیرا بلانا مانے یعنی تیری توحید پر ہی مان لائیں اور رسولوں کی غلامی کریں اور ہم سے جو قصور ہو چکے ہیں اس کی تلافی کریں اس پر انہیں زجر و توبیق کی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے دنیا میں کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں اور کیا تم نے بے شت و آخرت کا انکار نہ کیا تھا اور تم ان کے گھروں میں جس بسے جنہوں نے اپنا برا کیا سکا کر کے جیسے کہ قوم نو و آگ وقت سمود وغیرہ اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے منازل میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے اور تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملی یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر تم نے عبرت نہ حاصل کی اور تم کفر سے باز نہ آئے اور ہم نے وادہ ربنا لخم الم اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا تاکہ تم تدبیر کرو اور سمجھو اور عذاب و حالات سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن تم نہ مانگو اللہ اللہ کیونکہ آمد کے دن کو فال کا سفی افسوس بننا یہاں مطلب جو ہے وہ واضح ہے پھر اب ان کو فرمائے گا کہ تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا انہیں کیا اس سے پہلے تم قیامت اور مر دوبارہ زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا کے دن کا انکار نہیں کرتے تھے اور تم کو ہمارے رسولوں نے بتا دیا تھا کہ پچھلی امتوں میں سے جس نے ہمارے پیغام کو جٹھلایا اس پر کسی قسم کا عذاب آیا تھا اور اس سے پہلے تم قوم سموت کے گھروں میں تباہی کے آثار دیکھ چکے ہو تو تم نے عبرت کیوں نہیں حاصل کی اللہ اکبر سبیرہ آئے نمبر چھیالیس قد م کر مک رہ اور بے شک وہ اپنا تھا فریب چلے اور ان کا داؤ اللہ کے قابو میں ہے اور ان کا داؤ کچھ ایسا نہ تھا جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں اللہ اکبر کبیرا تو مفسرین کا اختلاف کے مقرو کی ضمیر کس کی طرف راضی ہے یعنی یہ گہری سازش کرنے والے کون تھے یادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد کو है जब उन्होंने جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی مراغ کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر لیا تھا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو معذ اللہ شہید کر دیا جائے اس کا ذکر یہاں پر ہے اور دوسری تفصیل میں ہے اس کی زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کفار کی طرف راضی ہے اور سازش سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ضابر بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا اس نے آسمان تک پہنچنے کی سازش جو ہے وہ تیار کی تھی آئیے دلچسپ بات ہے آپ کو بتاتا چلو حافظ ابن کثیر دمشقی نے لکھا ہے کہ نمرود نے جد کے دو بچوں کو پالا جب وہ خوب تیار اور فرما ہو گئے تو ایک چھوٹی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک کو باندھ دیا اور دوسرے پائے سے دوسرے کو باندھ دیا خود اپنے ایک وزیر کے ساتھ چوکی پر بیٹھ گیا انہیں کئی دن بھوکا رکھا پھر ایک لکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر اٹھایا بھوکے گرد اس گوشت کو کھانے کے لیے ان پر کو اڑے اور اپنی زور سے چوکی کو لیے لے ہوئے جب وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ انہیں ہر چیز مکھی کی طرح نظر آنے لگی تو اس نے وہ لکڑی جا دی اب گوشت نیچے دکھائی دینے لگا اس لیے اب ان گدوں نے اپنے پر سمیت بیٹھ کر گوشت کے لیے نیچے اترنا شروع کر ہونے لگا دیا کہ وہ سخت زمین پر پہنچ گیا حضرت کے علی المرتضی ابن کاپ اور حضرت عمر سے یہی منقول ہے کہ یہ نمرود کا قصہ ہے جو کنعان کا بادشاہ تھا اس نے اس طرح آسمان پر قبضہ کرنے کی احمقانہ سازش کی تھی اس کے بعد کبتیوں کے بادشاہ فرآون کو بھی یہی خبر سمایا تھا اس نے بہت بلند مینار تعمیر کرایا تھا لیکن دونوں کا ذوق اور عجد ظاہر ہو گیا اور ذلت اور خاری کے ساتھ وہ دونوں حقیر اور ذلیل ہو گئے تو ان کا یہاں ذکر ہے یہ بڑی دلچسپی بات تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اللہ تعالیٰ یہ سینتالیس اب چونکہ تین چار آیتیں رہ گئی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ سورہ ابراہیم سے متعلق درس کو مکمل ہی کر لوں چنانچہ آیت نمبر سینتالیس فرمایا فلاح مخلف وزی رسولہ تنظر ایمان تو ہر گرد خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا بے شک اللہ غالب ہے بذلہ لینے والا یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی نصرت فرمائے گا ان کے دین کو غالب کرے گا ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا یہ مراد ہے تو رسولوں نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا قیامت آئے گی سب لوگ مر جائیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا سب انسانوں سے حساب لے گا مومنوں کو پرہذاروں کو جزا دے گا قابل و ظالموں کو سزا دے گا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہو ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو جزا نہ دی جائے تو ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جائیں اور یہ اللہ کی حکمت کے خلاف چنانچہ آئس نمبر اڑتالیس یوم تو بس دارو سبق دل الرب غیر الربی وسنا واطواح دل کا بھار جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے بالکل آسان بات ہے فرمایا جس دن یعنی اس دن سے روزے قیامت مراد بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان یعنی زمین اور آسمان کی تبدیلی میں مفتصرین کے دو کال ہیں ایک یہ کہ ان کے اوثاف بدل دیے جائیں گے مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے نہ بلند سیلے نہ گہرے غار نہ درخت نہ عمارت نہ کسی بستی کا نشان اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا اور آفتاب و مہتاب کی روشنیاں معلوم ہوں گی یہ تبدیلی اوساف کی ہے ذات کی نہیں دوسرا کال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی کہ زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی سفید و صاف جس پر نہ کبھی خون بہا ہو بہایا گیا ہو نہ گناہ کیا گیا ہو اور آسمان سونے کا ہوگا یہ دو پول اگرچہ بظاہر باہ مختلف معلوم ہوتے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک صحیح ہے اور وجہ جمع یہ ہے کہ اول تبدیلی صفات ہوگی دوسری مرتبہ بعد حساب تبدیلی ثانی ہوگی اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل جائیں گی اللہ تعالیٰ ہر شہ پر قادر ہے تو لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے یعنی اپنی قبروں سے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے بہتر مجرمینہ یوم عظم مقرمین فل اقفال اور اس دن تو مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اللہ اللہ یعنی مجرم سے مراد کافر ہیں اور بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اپنے شیاتی کے ساتھ بندے ہوئے ہوں گے یہ یہاں پر مراد من النار ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی اللہ یعنی سیاہ رنگ بدبودار دار لباس جن سے آگ کے شولے اور تیز زیادہ تیز ہو جائیں آگ کے شولے زیادہ تیز ہو جائیں ایسا لباس انہوں نے پہنا ہوگا تفصیل بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر را لیپ دی جائے گی کہ وہ مسل کرتے ہو, آ, کرتے کے ہو جائیں گے اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت و بدبو سے تکلیف پائیں گے لیجزی اللہ نب سما کا سبق ان اللہ حسری الحساب اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلا دے گا بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ اللہ امام واحدی کہتے ہیں اس عیسائیت میں ہر شخص مراد کفار فار کیونکہ سیاس کلام کو فعار کے متعلق ہے اور امام راضی علیہ رحمان نے فرمایا اس عیسائی کو اپنے اموم پر برقرار رکھنا بھی جائے گا یعنی مومنین اور پرہیزگار جو نیک عمل کریں گے ان کو ان کے بدلے میں اچھی جزا ملے گی اور کفاق اور خاق کو ان کے کفر اور فصق کی سخت سزا ملے گی آج کے درس قرآن کی اور سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہاضا <تصفح> بلاگل ال الباب یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے وہ اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانے یہ لوگوں کو حکم پہنچانا یعنی قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے کہ ڈرائے جائیں جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے ان آیات سے اللہ کی توشید کی دلیلیں پائیں یہ یہاں مراد ہے اللہ تعالی نے اپنی اروحیت کا درس جو ہے وہ دیا ہے اللہ تبارک و بطالہ درس کو قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین سم آمین وما علینا الحمد الحمدللہ اللہ رب العزت کے خاص خاص خاص کروڑ ہا کروڑ خرب ہا خرب رسمتوں کا صدقہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تیرہ سپارے مکمل ہو گئے سورج ہجر کا آغاز اور اس کی پہلی آیت بیس تیرہویں سپارے میں ہے علی اسلام راطل کا آیات القتاب و قرآن ان اور دوسری آیت سے چودہواں سپارہ شروع ہو رہا ہے لیکن چونکہ اب اس ایک آیت کے لیے مجھے سورہ خجر کا تعارف بھی کروانا پڑے گا اور بیان کرتے ہوئے مجھے تقریباً ایک جھلٹا بھی ہو گیا ہے لہذا سمجھ لیں کہ تقریباً تیرہواں سپارہ مکمل ہے صرف ایک آیت باقی ہے تو ان شاء اللہ چودہویں سپارے سے متعلق درس کا آغاز ہمکس ٹائم کریں گے کل تو جمعرات اور جمعرات کو ظاہر ہے کہ ہماری حاضری نہیں ہوتی فیضان مدینہ اجتماع الحمد للہ جانے کی ہوتی ہے تو آپ تمام بھائی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اجتماع میں ظاہر ہے کہ بنفس نفیس یا نیٹ کے ذریعے یا مدری چینل کے ذریعے جس طرح بھی آپ کو سہولت ہوتی ہوگی آپ لوگ شریک ہوتے ہوں گے شریک ہوا کہیں تو جمعہ کے دن ان تبارک و تبارک وباط چونکہ محدثین کرام جی ان اللہ تعالیٰ جمعہ کو انشاءاللہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور صحیح مسلم شریف کا تعارف یہ انشاءاللہ اس موضوع پر بیان ہوگا پاکستان کے وقت کے مطابق تقریبا ساڑھے نو بجے تو وقت پر ضرور ضرور ضرور بلکہ وقت سے پہلے تشریف لے آئیے گا انشاءاللہ تعالی اور پھر ہفتے کے دن جب ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے ساڑھے نو بجے تو چوگ میں سپارے سورہ ہجر سے انشاءاللہ آغاز کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی پاس بارگاہ میں قبول فرمائے آمین تو ابھی نعت شریف رے فرما دے تمام بھائی دعا فرمائے آمین گیارہ بارہ کی نواسی ہیں یا شاید نواسا ہے وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے تندرستی دے ان کی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ماں باپ کی آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک بنائے تو اللہ تعالیٰ تندرستی بھی ادا فرمائے اور نیک اور صالح بھی بنائے نیکی والی زندگی ایمان و آفیت والی زندگی خیریت والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی یا فرمائے عامین تو دل میں مدینہ تشریف لائیں نہ شریفل فرما دیں انشاءاللہ اللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم انشاءاللہ سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درس بھی انشاءاللہ دیں گے تو دل میں مدینہ تشریف لائیں